جب تک انسان ایمان کے چھ جب تک مسلم کلم ایمان کے چھ ارکان کی تصدیق نہ کرے ان پر یقین نہ رکھے عمومن نہیں ہو سکتا الامنت تو بلّہ و ملاقت ہی و قطب ہی ورسلی تمام ساتھیوں کو یاد ہوگی اور ان میں ایک ہے والیوم آخر یا ولبا بعد الموت اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے قیام مرنے کے بعد دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور جس کو ہم کہتے ہیں قیامت اور پھر دنیا کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو مٹا کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے حساب کتاب لے گا اور قیامت کا مقصد کیوں کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نرشاست رایا لے تجا کلو نب سم بیما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 آیت نے بالکل وا دے کر دیا کہ قیامت کا مقصد یہ اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس سے ہمیں بدلہ مل جائے اگر نیک کا کیا ہے تو نیک بدلہ اور اگر برا کیا ہے تو برا بدلہ انسان کو ملنا ہی ملنا ہے اسی لیے اب اسی پر کامیابی ہے اسی امال پر قیامت کی کامیابی ہے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 اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ان نیکیاں اور برائیاں قیامت کے دن وضع وضن کی جائیں گی تولی جائیں گی ان کے لیے اقتراز اللہ تعالیٰ بنائے گا اقتراز پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے اسی لئے رب العالمین فرماتے ہیں وَالْوَضْنُ يَوْمَئِ دِنِ الْحَقُ فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَادِينُهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنَ خَفَّتْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ <بِلِمُوت> یہ سورہ آراب کی آیت ہے رب صاف واضح کر دیا نے دن اِل حق اے لوگوں کے آمد کے دن نیکیوں اور برائیوں کا وطن کرنا بالکل برحق ہے اس میں کوئی شخص شبہ کرنے کی کسی انسان کو گنجائش نہیں ہے ترازو قائم کریں گے انسان کی نیکیاں اور برائیوں کو وزن کریں گے خب فت موادین ہو پھر جس کی نیکیوں برائیوں کا پلڑا فمن سکولت موادین ہو فولافل پھر جس کے جس انسان کی وزن کے وقت نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور برائیوں کا ہلکا ہوا اللہ فرماتے ہیں فولا کہ مفلح یہی کامیاب لوگ ہوں گے یہی فراہ پانے والے ہیں لیکن امن خب فت اس کے برف وزن کرنے کے وقت جس کی نیکیوں کا پگڑا ہلکا ہو گیا برائیوں کا پگڑا بھاری ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فولہ اکلدین یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بڑا نقصان اور خسارہ کیا ہے اور خسارہ کیوں اٹھا رہے ہیں بیما قانون آیات ناظلم ہمارے حکام کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے لیکن ظلم کیا کرتے تھے یعنی ہماری آیات پر ہمارے نبی کے فرمان پر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے اور رو ہم میں سے ہر مسلمان تقریباً اس صورت کو پڑھتا ہوگا اسے معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمامن فقرت موادین ہوں فہو افی عشت وادیا و امامن خط فت موادین ہوں فہ مہو ہامیہ وما ادوا کمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے زندگی بھر کے امار کو حملہ کر کے وطن کریں گے کہ جس شخص کی نیکیوں کا پدڑا بھاری ہوا فہو کیار جنت میں ہوگا لیکن وہ امام خفت مواد جس کی نیکیوں کا پدڑا ہلکا ہوا اور برائیاں زیادہ ہو گئی اللہ تعالیٰ فرما دے فہو مہو ہا گیا اس کا ٹھیکارا جہنم ہے وہ ماہیا آپ کو کیا پتا کیے کتنی خطرناک آ گئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ہماری جو گزر رہی ہے اس زندگی کے ایک ایک لمحے میں مسلمان کیا کر رہا ہے چاہے اچھا کرے یا برا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن اسی پر فیصلہ ہو رہا ہے کامیابی کا اور ناکامی کا جس کے پاس نیکی زیادہ ہیں وہ تو کامیاب ہے اور جس کے پاس نیکیاں کم ہوئی برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ انسان ناکام ہوا اور برباد ہوا اللہ تعالیٰ کے بھی یاد رکھیں نبی علیہ کام نے فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن تین موقع ایسے ہوں گے کہ کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آ سکتا ارداشا نے کہا سنا وہ کیا ہیں آج سمے ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کی نیکیوں اور برائیوں کا وزن ہونے لگے تو اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا حضرت آسن کا یا سن آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ تو آ جائیں گے ہمارے کام آئے گے اللہ سور بغیر والا آنا میں بھی اس موقع پر تمہارے کام نہیں آ سکتا نہ نبی کام آئے نہ پیر آیا نہ فقیر آیا نہ زندہ آیا نہ مردہ کام آیا انسان کو اپنا امال دینا ہے فکیروں کو بھی وہاں تک پہنچ نہیں ہو سکتی اللہ اکمر جب نبی نہیں اپنے اور ازواج متحرات کے وزن ہونے کے وقت نیکیوں کے وطن کے وقت آفرمات آشا میں بھی نہیں کام آ سکتا تو آپ کے بعد دنیا میں اور کون کام آ سکتا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کے قدرے کو بھاری بنا دے اسی طرح سے رب العالمین نے پاک میں ہمیں جو آیت میں نے تلاوت اللہ رب العالمین نے جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ انبیاء لیا اللہ رب العالمین اس کے اندر بھی اسی نیزان کا تذکرہ کرتے ہیں وند الادین السطلے اے کے قیامت کے دن عدل انصاف کا ایک تراضو ہم قائم کریں گے ہر انسان کا ومد ہر مسلمان کا ہر انسان کا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہم میزان قائم کریں گے ترازو ادو انصاف کا ہوگا سن سیا اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بن یاد رکھو ترازو میں نیکی اور برائی کے وطن کرنے کے وقت کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا بالکل ادب انصاف ہوگا وہاں یہ کوئی دنیا کی عدالت نہیں ہے یہ اللہ کی عدالت ہے اللہ تعالی سے بڑا عدل والا کوئی نہیں ہے سن سیا کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا پھر اللہ فرماتے ہیں میں ان کا نمسال حقمن خردل اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کیا ہے یا رائی کے دانے کے با برابر تو نے برائی کیا ہے تو اتینا بہا میرے بندو یاد رکھنا تم گھر بھول چکے ہو اور چاہے تمہیں احساس نہ ہو لیکن تمہارے زندگی کے رائی کے دانے کے برابر بھی جو امان ہیں اتینا بہا وطن کے وقت لا کر کے تیرے سامنے ہم حاضر کر دیں گے پہاڑ کے برابر عمل نہیں وہ انکار اوسکار ہر پتی میر ہر دل رائی کے دانے کے برابر تیرا کوئی عمل ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ عمل بھی قیامت کے دن وزن کے وقت تیرے سامنے لا کر کے رکھیں گے وزن کریں گے ام الامام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ اپنی مصرت کے اندر نقل کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ نبی ریترا شام کے بعد ایک شخص بیٹھا ہوا تھا آپ کی مجلی سے بہت ساری حدیثیں آپ بیان کرنے گفتگو ہو رہی ہیں اس اصنا میں مجلس کے اندر بھائی نیادیش بالکل آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ ان نلی مملو کی نا جو خون و یا سوننی ازر بہم <سلام> وسطے بہم یا رسول اللہ ہمارے پاس سینکڑوں غلام ہے لیکن نمبری بدماش ہے ہی وہ ہیں تو سینکڑوں غلام لیکن نہایت بدماش ہمارے غلام ہیں یوکون وہ ہمیں جھچلا دیتے ہیں میں انہیں کچھ کہہ کے جاتا ہوں کہ یہ کام کر نہ پلٹ کر کے آتا ہوں تو سب بیٹھے رہتے ہیں مشورہ کر کے میں کہتا ہوں تم لوگوں نے یہ کام نہیں کیا آپ نے ہمیں کہا ہی نہیں سارے مل کر کے ہمیں جھوٹا بنا دیتے ہیں وہ ہون اور بڑی امانت میں خیانت کرتے چوری بھی کرتے ہیں نمبر تین رویا سوننی ہم کچھ کرنے کے لیے کہیں کہ سب اتفاق کر کے گٹ جائے گا نہیں کروں گا ہماری ایسے بدماش غلام ہیں جو جب مجھے بہت تم کرتے ہیں ازرے بہم واشتے بہم تو میں بھی ڈنڈا اٹھاتا ہوں اور ان کی خوب اچھی طرح سے دھلائی کرتا ہوں پتا کرتا ہوں اور خوب اچھی طرح سے میں بھی ان کو باتیں سنا دیتا ہوں تو آپ بتائیں فقی فان عامن ہو ہماروں امارے غلاموں کا معاملہ قیامت کے دن کیسے ہوگا ادر انصاف کا معاملہ ہے یا رسول اللہ فقی فان عام یہ شیتانی کرتی ہے گناہ بہت ہی شریر ہے میں مارتا ہوں برا برا بھی کہتا ہوں آپ بتائیے قیامت کے دن ہمارا ان کے ساتھ کیسے معاملہ ہوگا نبی الحسرا اسلام کے ساتھ رمایا یو سب خانوں کا وہ کدبوں کا وہ اصوں کا وہ ایک بو گئی ہوں ارے میحد آسان سی بات ہے قیامت کے دن انہوں نے جو تم کو جھٹلایا انہوں نے تمہاری نافرمانی کی انہوں نے جو خیانت کیا یہ تمہارے ساتھ جتنی زیادتی کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا بھی ساتھ لے گا ایک ہوں اور تم نے ان کو سدا کتنا دیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے نہ تجھے چھوڑیں گے نہ ان کو چھوڑیں گے اللہ تعالی تمہارے گلابوں نے جو کچھ کیا اللہ اس کو اکٹھا کریں گے پھر تم نے جو ان کو سدا دیا ہے اس کو اکٹھا کریں گے اب تین شکلیں ہیں میرے بھائی یاد رکھ لو اللہ سرفماتے ہیں اب کیا تمہارا حشر ہوگا اس کی تین شکلیں ہیں نمبر ایک ان کا نہ اکاو کا بے قدر ضرور فنا ہاں کا نہ کاور اگر تم نے ان کو سدا دیا اللہ رب العالمی نے حساب لیا تمہاری سدا کا اور گنابوں کی سیتانی اور نافرمانی کا اگر تمہاری سدا ان کے جرم کے برابر ہے برابر برابر کا معاملہ ہے نہ تو تمہارا کچھ نقصان ہوگا نہ تمہیں تمہارا کچھ فائدہ ہوگا یہ پہلی شکل ہے دوسری شکل کیا ہے آر پرائن کا نئے کام ہو سنو بہن کانل فصلوں کا کام اور کما کارا رہتا اگر ان کے گناہ زیادہ ہیں شیطانی زیادہ ہے بدماشی زیادہ ہے اور تم نے جو سدا دیا ہے سدا تم نے کم دیا ہے کم ہے گناہ کی جتنی سدا چاہیے تھی اتنا تم نے نہیں دیا کچھ سدا دیا کچھ معاف کر دیا تو کان الفضل لکا تو اللہ تعالیٰ جو تم نے ان کو معاف کر دیا ہے سدا کم دی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تیرے گناہوں کو معاف کرے گا اور تیرے درجات کو بلند کر دے گا کیوں جتنا انہوں نے شیتانی کی ہے اتنا تم نے سدا نہیں دیا کچھ کو سدا دیا اور کچھ معاف کر دیا نمبر تین آمیشہ سمایا ان کا نہ ایک ہوں سو کا روبہ اگر تم نے ان کو سدا دیا لیکن تمہاری سدا ان کے گناوں سے زیادہ ہو گئی تم نے سدا دیا ان کو مارا پیٹا لیکن ان کا جتنا جرم تھا سدا تم نے اسے زیادہ دے دیا زیادہ معاف کیا گلاموں کو تو اللہ تل نے ساتھ روایا پھر یاد رکھو قیامت کے دن قیامت کے دن جب تمہارے س... تمہاری صدا دادا ہے اور ان بیچاروں کا جرم کم ہے تو جتنی صدا تم نے دے دیا اتنا تو خیر ہے باقی اوت سالہ ہوں میں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ دلوائے گا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا کہ تم نے اپنے غلاموں کو جرم سے زیادہ سدا کیوں دے دیا اتنا سننا تھا جاتا اشرد گرلا کہتے حجالب کی صحاب قدر خبراہ آج تک میں نے اتنا گلابوں سے مارا ہے یہ نہیں پتا ان, کی ان کا جرم زیادہ ہے یا میری شدہ زیادہ ہے ہمیں پتا ہی نہیں اگر ہم نے ان کے گناہوں سے زیادہ ان کو صلاح دے دیا ہے تو ہمارا کیا اثر ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے بدلہ دینا پڑے گا اور بدلہ بھی کیسے ہوگا ہماری زندگی بھر کی نتیاں ان کو دے دی جائیں گی حضرت قدر روزہ چیخ پڑا عرب کی وہ شور مچانے لگا چیخنے لگا اپنے سر کہنے کو پیسنے لگا کیا کر ڈالا میں نے آج تک ہمیں ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں اس کا بھی حساب کتاب دینا ہے ہم تو یہی سمجھے کہ ہمارے گلاب ہیں وہ شیتا نہیں کرتے مجھے مارنے کا آج تجھے پتہ چلا اگر ظلم سے زیادہ میں نے سدا دیا ہے تو قیامت کے لیے ہمیں بدلہ دینا پڑے گا حضد عائشہ کہتی ہے رضی اللہ ہوتا رہا اللہ اگر رسول اس کو روکتے کس نے چلاتے سنا تو آج بنا لوگ ماں رہو اس کو کیا ہو گیا ہے اس کو کون میں نے تعجب کی بات بیان کر دی ہے اس کو رونے کی وجہ کیا ہے کیا اس میں اما یا کرو کتاب اللہ کیا یہ مسلمان آج تک سورت عمبیا قرآن نہیں پڑھا ہے فرماتے ہیں نیکیوں برائیوں کے لیے وزن کرنے کے لیے ادر انصاف کا ہم قائم کریں گے اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر کیا, کیا, کیا ہے یا رائی کے دانے کے برابر نیکیاں کیا ہے تو کیا کے کہتے وہ نیکی برا برائی گڑ کے رائی کے دانے کے برابر ہے لیکن سب بندے کے سامنے لا کے حاضر کر دیں گے روتا رہا اٹھا ہر راہ شرد یل ڈلہ ہوتی ہے یا رسول اللہ اب مطلب یہ ہے میں سی خیرو مینا کہ رسول اللہ اب میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا آج تک جو کچھ ہوا ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اب آئندہ چاہیے ہمیں اپنی آخرت بت باقی رکھنے کے لیے ہمیں جہنم سے آبادی کے لیے ربپڑ کنارا زی سے بچنے کے لیے اے اردو سننا ایک ہی شکل ہے کہ یہ میرے سینکڑوں گلام جو ہیں میں سب کو اپنے سے جدا کر دوں راہ تیری بڑی حساب کتاب کو دینا ہے یا رسول اللہ ہم گرو کے محلے کے لوگوں کو نہیں اپنے بیوی بچوں کو نہیں آپ کو اور آپ کے جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ان شیبوں کا انہم کو میں دوا بناتا ہوں اس وقت مسجد کے اندر کہ جتنے گلام ہیں میں اپنی آخرت کو بتا جتنے غلام ہے ہم نے سب کو لہٹارا کہ ہر کے لیے اپنے آزاد کر دیا اور اس پر آپ گواہ رہے میرے بھائیوں زندگی کے ایک ایک ہم نیکی ہو یا برائی ہمیں چوبیس گھنٹے میں کیا کر رہے ہیں ہم غافل ہیں لیکن یہ چرام کا چیز ریکارڈ کرتے جا رہی ہیں اس سے ہم بچ نہیں سکتے کیا کریں رب العالمین کے سامنے ہمارا در رتھ درا براہ جس نے نیکی کی ہے آنکھوں سے اپنے دیکھ لینا وہکار ادر تر رہی جرا یا کے دھرنے کے برابر اگر کسی نے برائی کیا ہے تو حس کے میدان میں وہ گنا کے برابر نہیں پہاڑوں کے برابر بنا کر کے دیکھ لے گا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محاسبہ کرنے کی تو فکر سے فرمائی اکورادر <تصفح> <تصفح> الحمد اللہ وقفا وسلام الباد اماد اسی لیے مسلمان بھائیو اللہ رب العالمین سورت الحشر کے اندر تمام مومنوں پر فرض کرا دیا ہے کہ چوبیس گھنٹے ان کے کیسے گزر رہے ہیں سونے میں ڈنچی بجا لانے میں فلم دیکھنے میں پتے کھیلنے میں باہر بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرنے میں یہ سارا وقت کہاں گزر رہا ہے آپ ذرا اس کا محاسبہ کریں محاسبا کریں یوں ہی آپ غافل نہ ہو جائیں کافر غافل رہتا ہے یہودی غافل رہتا ہے عیسائی غافل رہتا ہے کیوں اس کا ایمان آخرت بنے حساب کتاب پر نہیں ہے ان کو تو سیدھے جاننے میں جانا ہی جانا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کا یو ایدین آ منق اللہ و نفس ما قدمت تیس اے ای ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے جڑو اور تم میں ہر آدمی غور کرے محاسمہ کرے اپنا حساب رکھے کہ ماں کامکے ذرا سوچو مہینہ پورا ہوتے ہی مہینہ پورا ہوتے ہی آپ کہیں یا آپ کی جو فیملی ہے ان کی کسی حساب کتاب کی فکر ہوتی ہے مہینہ پورا ہوتے ہی اگر ارباب تنخواہ نہ دے تو ہم ضمیر اور آسمان ایک کر دیتے ہیں کیوں آپ اپنے بچوں کے حساب کتاب رشک کا کھانا کا پینے کا پریشانی اور حاجات کے حساب کتاب رکھتے ہیں ذرا سوچیں کئی تھی آپ کو فگر ہو جاتی ہے کہ واقعی ہمارے بچے پریشان ہوں گے آپ ذرا سوچو اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچنا ہے اور قیامت کے بعد مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں جانا ہے اور زندگی بھر کے حساب کتاب کو قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے پیش کرنا ہے ذرا سوچو اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے بھائی کام کرنے ہیں سال ریٹائر ہونے کے بعد باقی رہ گئے ہیں پھر سوچتے ہیں اب کوئی پراپرٹی نہیں بناؤں گا اب پیسہ خرچ نہیں کرو بچاؤں گے ریٹائر ہونے کے بعد پانچ سال جائیں گے اپنے وطن میں تو خوب عزت کے ساتھ پیسہ ابھی جمع کر لیں گے تو وہ آرام کی زندگی گزر جائے گی اور یہ پتہ نہیں ریٹائر ہونے کے بعد وہ پیسہ ملے یا پیسہ مل جائے اور استعمال کرنے کی نو بتائے آئے یا استعمال کرنے سے پہلے پہلے ملک موت آئے پہنچا دیا جائے آپ کو آپ کو یہ خبر نہیں ہے چھوٹی سی زندگی جو باقی ہے بوڑھے تو یہاں ہو گئے کام کرتے ہوئے چند سال کے لیے آپ اتنی فکر کرتے ہیں یا طرح سوچو یہ چوبیس گھنٹے فکر ہوتی ہے مرنے کے بعد آخر جہان جہنم کے آگ میں جلنا ہے وہاں کی آپ کو فکر کتنی ہے وہاں اللہ رب ردمیر کے آپ کیا جمع کرا رہے ہیں ہر مہینے اللہ پر اپنے اکاؤنٹ بیچنا بیوی کے اکاؤنٹ بیچنا بیٹے کے اکاؤنٹ بیچنا بیٹی کے اکاؤنٹ بیچنا جتنے بچے ہوتے ہیں سب کا اکاؤنٹ کھوا رکھا ہے سب کا بڑا انتظام کر رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں کتنا جمع کرا رہا ہے منوق اللہ اب درو اللہ تعالیٰ سے ہر آدمی گور کرے سوچے اپنا حساب لے کہ آج چوبیس گھنٹے میں اس نے کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کرائی ہیں سجر سونے میں گئی یا مسجد میں گئی بستر پر گئی یا سو سو کر کے اٹھے آٹھ بجے تب ہم نے پڑھا صبح سے چوبیس گھنٹے میں چلاوت کتنا کیا نماز کی کتنی ہی نہیں تیراوتے قرآن کتنی ہی تصویر تحلیل کتنا کیا آپ نے صدقہ خیرات کتنا کیا کتنی نے کیا آپ نے چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ جہاں جمع کرائی ہے کتنا گئی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تنظر ہر آدمی سوچے کہ کل کے لیے اس نے کیا جمع کرایا نیکیاں جمع کرائی تو کتنی یا نیکیاں نہیں برائیاں جمع کرائی ہے تو کتنی برائی تھی جمع کرائی ہے ول تنسو ما ماں تد نگ وق اللہ تعالیٰ سے گھر وہ خبیروں بے محمود جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں ہماری زندگی بیکار نہ گزر جائے امام فرمی امام احمد بن حمل امام بن ماجا امام بحکی اور دیگر محد سے نقل کرتے ہیں سدار بن اوس رضی اللہ تارا رو کہتے ہیں نبی علیہ الحاطان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عی الناس سے دنیا میں سب سے بڑا ہوشیار سمجھدار عقل مند دادی مند آدمی کون ہے آپ نے ساتھ نمایاں الکئی سمندان ہم سے اگر کوئی پوچھا جائے ہم کیا کہتے ہیں جس میں کمپیوٹر ایجاد کیا سب سے بڑا ہے بھائی سے پوچھنے کیا کہتے سب سے بڑا اکل مند وہ ہے جس نے ہمارے ملک کو ایٹم بم برا کر کے دے دیا ہم تو یہی کہتے سب سے اکل مند ہے سب سے بڑا اکل مند ہے مدارہ وہاں سب سے بڑا اکڑ مند ہے جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں ایک تو یہ ہے کہ برابر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس نے آخرت کے لیے اللہ چاہ کے لیے کیا آج تک کیا ہے اور چوبیس گھنٹے میں کیا کیا ہے جو اپنا محاسوہ کرتا ہے اور دو سی خوبی کیا ہے وہ امیر علی ماں اور زیادہ فکر کرتا ہے کوشش کرتا ہے ان امال کی وہ چیزیں کرنے کی جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے اب مرنے کے بعد کیا کام آئے گی اور تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی مرنے لگا تین بڑے دوست تھے پہلے دوست کو بلایا میاں میں بڑی پریشانی میں ہوں ہماری کتنی ہیلپ کتنی مدد کر سکتے ہیں اس نے کہا فکر نہ کریں ہم آپ کے کفن کا انتظام کر دیں گے کہا بیوقوف ہمیں تو اس سے بڑی پریشانی کفن سے مسئلہ کون حل ہو رہے ہیں کفن کو کوئی دوسرا بھی دے دے گا تمہاں کو تم وہاں کو بے وفا دوست نکلے دوسرے دوست کو بلایا اللہ صحافی دوسرے دوست سے پوچھتا ہے شاہ میں بڑی پریشانی میں ہو آپ میری کتنی مدد کر سکتے ہیں کہاں فرو نہ کریں نہ مر گئے زندہ ہیں تو بے بھال کریں گے اور مر جانے کے بعد نہلائیں گے کفنائیں گے جنادہ پر کر کے قبرستان میں لے جا کر جی پبلک قبرستان اسی میں مٹی کے نیچے گڈے میں دبا کر کے آ جائیں گے ہمیں تو اس سے بڑی مدد کی ضرورت ہے تم تو بڑے بے وفا بے ایمان نکلے کیا تم بھی ہمارے قوم کے تم بھی نہیں ہو تیسرے دوست کو بلایا میں بڑی پریشانی میں ہوں آپ میرا ساتھ زندگی بھر کی دوستی ہے آج بڑی مشکل میں ہے میرا بتائیں آپ میرا ساتھ کتنا ہماری کتنی مدد کر سکتے ہیں اس نے کہا پرواہ نہ کرے مرنے کی دری ہے موت کے وقت آپ کے ساتھ کور میں جہاں آپ کے دے کے واپس آ جائیں گے آپ کے قرابدار واپس آ جائیں گے آپ کا مال جو بینک میں پڑا رہ جائے گا سب وہی لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں گے میں رہیں اور قبر میں بھی رہیں گے یہاں سچ نہیں کبر میں جانے کے بعد چھوڑنے مہینے دو مہینے کے بعد جب تک قیامت نہ آ جائے تب تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے جب قیامت کے دن آپ اٹھیں گے تو قبر سے ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور کب تک رہیں گے حج میں آپ کے ساتھ جب تک آپ کو جنت میں پہنچانے دیں تب تک ہم آپ کا ساتھ بھی چھوڑیں گے اللہ رسول نے پھر تفصیل بیان کی پہلا دوست جس نے کہا ہم آپ کے کفن کا انتظام کریں گے وہ زندگی بھر کا کمایا ہوا مال ہے کفن کے علاوہ کچھ لے کر کے نہیں جاتا انسان سارا مال بچے تقسیم کر لیتی اور وہ دوست جس نے کہا گے دیں گے اور قبرستان جنادوں پڑ کے قبرستان تک پہنچا کر کے دفنا گے یہ اس کی لاڈلی اولاد ہیں اولاد ہیں جس کے لیے سب کچھ کیا تھا ساری بےمانی سارا سو ساری رشوت ساری حرام کاریاں بھائیوں کا حق تھک دیا بہنوں کا حق تھک دیا پڑوسیوں کو تنگ دیا جھوٹ پالا جس کے لیے ساری زندگی کوشش کر کے حرام کاروں تک کر جا رہا تھا وہ اس کی اولاد ہے ماں تو کم سے کم باہر رہنے دینے کے لیے تیار تھا اولاد تو کہتی مر جانے کے بعد گھر بھی تم کو نہیں رہنے دیں گے سیدے نکال کی کہاں وہ جو سرکاری قبرستان اللہ اکبر ایسی بے ویوا آباد بکری ایسا کی گھر میں رہنے کے لیے دینے کے لیے بھی تیار رہی سیدھے قبرستان پہنچائے گی تیسری تیسرا دوست آر فرمایا جس نے کہا قبر میں آپ کے ساتھ حسر میں آپ کے ساتھ حساب کتاب کے وقت آپ کے ساتھ جب تک جنت میں نہ پہنچائیں آپ کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اللہ سنسل یہ انسان کے نیک آمان ہیں یہی چیز ہے کام آنے والی آرمایا سب سے بہترین عقل مند انسان رہے جو اپنے آمار کا محاسبہ کرے اور زیادہ کرنے کی کوشش وہ چیزیں کرتا ہے ان چیزوں کی کرتا ہے جو مرنے کے بعد اس کے کام آئیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی تو نصیب فرمائے یہ فریضہ ہے ہماری اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ہر وقت غور فکر نہ کریں اور اپنے آمار کا اور اپنے زندگی کا نہ کرے ہر آدمی بیٹھے ہی بھی ہیں ٹھنڈے دل سے سوچے کہ آج صبح سے لے کر کے آدھے دن سے زیادہ گزر گیا آج تک لے کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کیا جمع کرایا ہے کیا جمع کرایا ہے کتنا ذکر افکار کیا ہے یا رمضان کے بعد سے لے لے رو. رمضان کے بعد سے حضرت مفاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ جو دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے دن حقیہ کے میدان میں اس کا سارا حصہ اللہ آسان کر دیں گے اپنا محاسبہ کرو محاسبہ کا مطلب یہ ہے کتنی نیکیاں کرے کتنی برائیاں اگر نیکیاں ہیں تو نیکیاں اور کرنے کی کوشش کرو اور حساب کرنے کے بعد برائیاں بنا رہی ہیں تو برائیوں سے توبہ استغفار کرو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کو حمل کی توفیق نتی فرمائے نیک بنائے صالح بنائے مہید متبع سنت بنائے الحا عالمین ہم نے جو بیمار ہو سکھائے کلیہ فرما جو مقروب ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہاتھ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بھولے بھٹکے اللہ تعالی ان کو ہدایت پہ لگا دے اے اللہ العظیم ہمارے تشکی ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حکمرانوں کو اللہ تعالی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت اور بخشش فرما ان کے نیکیوں کو قبول فرما اور جو لوگ زندہ ہیں اللہ تعالی ان کو ہمیشہ ولی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو امت کے لیے مسلمانوں کے لیے ملک کے لیے اسلام کے لیے خیر بنیں اللہ تعالی ان کو ہر ایسے کام سے کے ہاتھ پکڑ لے وذكر الله کے لیے